الحمد لله، الحمد لله وكفاء، والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء، أما بعد وأعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأولي وإعمال الفعل الثاني خلافا للفرام في سورة الأولى والثالثة أيام والثانية لزوم احد او الازمار قبل الجواز اچھا جی پہلی بات یہ یاد رکھیں آج کے سبق کے حوالے سے کہ جو اختلافات ہوا کرتے ہیں اختلافات کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک اختلاف جو ہوتا ہے وہ جائز اور ناجائز کا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یہ معاملہ جائز ہے اور دیگر حضرات یا اس کے مخالف جو برو ہوتا ہے یا آئماں ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہو تو وہ عدم جواز کے قائل ہوتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاملہ وہ صورت وہ بات جائز نہیں ہے یہ اس اختلاف کو کہتے ہیں کہ جواز اور عدم جواز والا اختلاف ٹھیک ہے کچھ حضرات کہیں کہ یہ معاملہ جائز ہے اور کچھ حضرات یہ کہیں کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے یہ بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں کہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف اختلاف کی دوسری صورت ہوتی ہے اولا اور غیر اولا کی مثلا جائز میں تو سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ ناجائز ہے ٹھیک ہے لیکن اولا کیا ہے زیادہ بہتر کیا ہے کہ اس کام کو کرے یا نہ کرے اس کام کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس کام کا کرنا زیادہ بہتر ہے اگر بعض حضرات کہیں کہ اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے دوسرے کہیں کہ نہیں کرنا بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس اختلاف کو کہتے ہیں اولا اور غیر اولا کا اختلاف ٹھیک ہے اولا اور غیر اولا کا اختلاف افضل اور غیر افضل کا اختلاف اولا آپ سمجھ میں نہ تو اس کا مطلب ہے افضل افضل اور غیر افضل کے اختلاف بعض کہیں کہ افضل بات یہ ہے بہتر بات یہ ہے بہتر اور غیر بہتر ٹھیک ہے نا کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا کر لے اور بہتر نہیں ہے کہ ایسا کرے تو بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں بہتر اس اختلاف کو کہتے ہیں کہ اولا اور غیر اولا والا اختلاف اب آگے بات سمجھ اب آپ نے جو تنازع فعلان کی جو صورتیں پڑھی ہیں چارت میں جب دونوں فائل کا تقاضا کریں یعنی دو فیل ذکر ہوں ان کا فائل بنے دوسری صورت آپ نے تنازع الفلان کی یہ پڑھی ہے کہ دو فعل ذکر کیا جائیں ان کے بعد ایک قسم ذکر کیا جائے اور دونوں فعل تقاضا کر رہے ہو کہ وہ ان کا معمول بن کر مفول بنے تیسری صورت آپ نے یہ پڑھی ہے کہ پہلا فعل جو ہے وہ فائل کا تقاضا کرے اور دوسرا فیل مفول کا تقاضا کرے چوتھی اور آخری صورت آپ نے یہ پڑھی ہے کہ پہلا فیل جو ہے وہ مفول کا تقاضا کرے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے فائل کا تقاضا کرے تو یہ کل چار صورتیں آپ نے اختلاف کی پڑھی ہیں تنازع الفلان کی پڑھی ہیں اب یہ کہ پہلے یہ جو اس میں ظاہر ہے دو فیلوں کے بعد اب یہ کس کا معمول بنے گا یعنی پہلے والے فیل کا معمول بنے گا یا دوسرے والے کا معمول بنے گا یعنی اس میں عمل ہم کس کو اختیار دیں گے کون سا فعل عمل کرے اس اس میں ظاہر میں پہلے والے فیل کا معمول بنے یا دوسرے والے کا معمول بنے اس میں دو طرح کے اختلاف ہیں ایک اختلاف ہے جواز اور عدم جواز والا اور ایک اختلاف ہے اولا اور غیر اولا والا ٹھیک ہے پہلے بتاتے ہیں آپ کو جائز اور ناجائز والا اختلاف کوفیین اور بسرین یعنی کوفہ کے حضرات چنا سے متعلق ہیں نحوہ والے آئماں اور اسی طرح بسرین بسرا کے رہنے والے آئما آئمہ احناف یہ دونوں حضرات یعنی کوفیین اور بسریین کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فیلوں دونوں فیلوں کا یہ معمول بن سکتا ہے اس اس میں ظاہر کو پہلے والے فیل کا معمول بھی بنایا جا سکتا ہے جائز ہے اور دوسرے والے فعل کا معمول بھی بنایا جا سکتا ہے جائز ہے ٹھیک ہے تمام صورتوں میں پہلی صورت میں بھی دوسری صورت میں بھی تیسری صورت میں بھی چوتھی صورت میں بھی ٹھیک ہے کفین اور بسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس, اس میں ظاہر کو پہلے والے فیل کا معمول بنانا بھی جائز ہے اور دوسرے والے فیل کا معمول بنانا بھی جائز ہے ٹھیک ہے البتہ بہتر کیا ہے کہ پہلے والے کو پہلے والے کا معمول بنائے یا دوسرے والے کا معمول بنائے تو یہ کوفین اور بسرین کا آپس میں اختلاف ہے یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے البتہ جواز اور عدم جواز تو اور حضرات کے نزدیک اس اسم ظاہر کو پہلے اسم کا معمول بنانا بھی جائز ہے اور پہلے والے فعل کا معمول بنانا بھی جائز ہے اور دوسرے والے فعل کا معمول بنانا بھی جائز ہے چاروں صورتوں میں لیکن امام فرارحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت اور تیسری صورت میں پہلے والے کو ہی پہلے والے کا ہی معمول بنانا لازم اور ضروری ہے ٹھیک ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں کہ جب دونوں فیل جو ہے کس کا تقاضا کر رہے ہیں فائل کا اور اس طرح تیسری صورت کہ جب پہلا فیل فائل کا تقاضا کر رہا ہے تو پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں دوسرے والے فیل کو فیل کا معمول بنانا اس میں ظاہر کا جائز نہیں ہے یعنی اس میں ظاہر کو دوسرے والے فیل کا معمول بن. بنانا جائز نہیں ہے کون کون سی صورتوں میں پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں کب کہ جب فیل اول کیا چاہتا ہے فائل چاہتا ہے تو فیل اول جو فائل چاہتا ہے وہ صرف دو صورت میں فائل کو چاہتا ہے کیسے پہلی صورت میں پہلے اول فیل ثانی بھی دونوں کس کو چاہتے ہیں فائل ہی کو چاہتے ہیں اور تیسری صورت وہ ہے کہ جب فیل اول جو ہے فائل کو, فائل کو چاہتا ہے اور فیل ثانی جو ہے وہ کس کو چاہتا ہے افول کو چاہتا ہے تو امام فرارہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں پہلا فعل فائل کا تقاضا کرتا ہے ان صورتوں میں اس ظاہر کو فیل ثانی کا معمول بنانا جائز نہیں ہے یہ بڑا جو اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا ہے خفین اور بسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس اس میں ظاہر کو دونوں کا معمول بنایا جا سکتا ہے جائز ہے جبکہ ہمیں فرا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں اس اس میں ظاہر کو فیلسانی کا معمول بنانا جائز نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی صورت میں پہلے والا فیل جو وہ فائل کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرے والا کس کا پہلے والا فیل کیا ہے فائل کا تقاضا کرتا ہے کسی صورت میں بھی پہلے والا فیل جو کس کا تقاضا کرتا, کرتا ہے اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ یہ کہ پہلے فیلسانی فیل فیل کا معمول بنا دو گے بعد والے اس میں ظاہر کو تو پہلے والے فیل کا فائل کیا ہوگا یا تو یہ ہے کہ آپ فائل کو حذف کر دیں کہ فائل پہلے والے کا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو کیا ہے فائل ہی تو کلام میں اصل ہوتے اور اس کا کیا جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے والے فیل کے اندر ضمیر نکالیں کہ ضمیر کہستطر ہو وہ اس کا فائل بنے پہلے والے فیل کے اندر اگر ضمیر نکالیں گے تو وہ راجے کہاں ہوگی جیسے ہم نے کہا تھا ذرا و اکرمنی زید کہ مجھے مارا اور میرے اکرام کیا زید نے اب ضرب کے اندر اگر ہم ضمیر نکالتے ہیں تو وہ ضمیر راجے کہاں ہوگی اس کا مرضی کیا ہوگا کس کی طرف لوٹے گی تو لازمان وہ ضمیر لوٹے کی ماں کی طرف جو کہ کیا ہے زید ہے بعد میں آ رہا ہے کلام کے اندر اور اس کو کہتے ہیں ازمار قبل ذکر ازمار قبل ذکر کہ کوئی چیز پہلے ذکر ہوئی نہیں ہے اور پہلے ہی ضمیر آ گئی ہے پہلے ضمیر آ گئی ہے اور بعد میں جو ہے نا کیا ہے وہ اسم آ رہا ہے یا وہ مرجے آ رہا ہے جس کی طرف ضمیر راضی ہو رہی ہے حالانکہ ہوتا ایسے ہے کہ پہلے مرجے ذکر ہوتا ہے اس کے بعد ضمیریں لائی جاتی ہیں کہ پہلے اس میں ذات کسی ذات کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا ہے پہلے مرجع کو ذکر ہی نہیں کیا پہلے ہی ضمیر کو ذکر کر دیا تھا یہ بھی اسمار قبل ذکر بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو دونوں صورتیں ایس ایسی دو صورتیں لازم آتی ہیں یہ خرابیاں تب لازم آتی ہیں کہ جب آپ کیا کرتے ہو پھیلے ثانی کا معمول بناتے ہو اس, اس میں ظاہر کو اگر پھیلے اول کا معمول بنا دیں گے اس, اس میزاہر کو تو یہ دونوں خرابیاں نہیں آئیں گی اس لیے کہ وہ اس کا فائل بن جائے گا اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے حضف فائل لازم نہیں آئے گا اور دوسری صورت میں جواب زید کو اس کا فائل بنا دو گے پھیل اول کا تو مار قبل ذکر ہی نہیں لازم ہے وہ اس کا فائل اس میں ظاہر ہے جو کہ بعد میں ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں تنازع فعلان کی جو چاروں صورتیں گزری ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کوفین اور بسریین حضرات فرماتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر دو فیلوں کے بعد آتا ہے وہ اس میں ظاہر پہلے والے فیل کا بھی معمول بن سکتا ہے دوسرے والے فیل کا بھی معمول بن سکتا ہے جائز ہے پہلے والے فیل کو بھی آپ عمل دے سکتے ہیں اور دوسرے والے کو بھی لیکن ہمیں فرا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت اور تیسری صورت میں یعنی ان صورتوں میں کہ جہاں پر فیل پہلا والا فیل فائل کا تقاضا کرتا ہے ان ان صورتوں میں اس اس میں ظاہر کو فیل ثانی کا معمول بنانا جائز نہیں ہے دو وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو فائل کو حزف کرنا لازم آئے گا پہلے والے فائل کا اور فائل کا حضف جائز نہیں ہے کیونکہ فائل ہی کلام میں اصل ہوا کرتا ہے اس کا حضف لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فیلسانی کو آپ آآ آآ کیا کرو گے عمل دے دو گے اور اس میں اس ظاہر کو فیلسانی کا معمول بنا دو گے تو فیل اول کا فائل کیا ہوگا فیل اول کا فائل پھر ضمیر ل... کو بناو گے اگر ضمیر کو ہم اس کا فائل بناتے ہیں پھر وہ ضمیر راجے کہاں ہوگی لازماً وہ ضمیر راجے ہوگی ماں بعد والے اس میں ظاہر کی طرف اور یہ ہوتا ہے ازمار قبل ذکر یعنی ضمیر لے آنا مرضے سے پہلے پہلے یعنی ایسی کوئی ذات لائے نہیں کہ اس کی طرح ہم ضمیر لا کر اس کی طرف نسبت کریں بلکہ وہ ذات بعد میں آ رہی ہے اور ضمیر پہلے آ رہی ہے تو ازمار قبل ذکر یعنی مرجے کا ذکر کرنے سے پہلے پہلے ضمیر کا لانا یہ بھی جائز نہیں ہوتا تو اس لیے فرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیا ہے یعنی سانی کو فیلسانی کا معمول بنانا اس اس میں ظاہر کو ان دو صورت میں جائز نہیں ہے یہ والا جو اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا ہے کس کس کے بین کوفین اور بسریین حضرات اور امام فرحٰ رحم اللہ کے درمیان جی احسن العلوم اور رول نمبر تین آپ کو بات سمجھ میں آئی دونوں کو اب دیکھیں پھر کتاب میں ولم اچھا چلیں دیکھتے ہیں میں پھر بتا دیتا ہوں واہ کہتے ہیں جان لیجیے انفی جمع حاضی الاقسام ان تمام اقسام میں یعنی یہ جو اوپر چار قسمیں گزر رہی ہیں ان تمام اقسام میں یہ و جائز ہے اعمال الفعل الفل پہلے والے فعل کو بھی عمل دینا اور اعمال الفعل الفسانی اور دوسرے والے فعل کو بھی عمل دینا یعنی وہ جو اس میں ظاہر ہے دو فعلوں کے بعد وہ پہلے والے فعل کا بھی معمول بن سکتا ہے دوسرے والے کا بھی معمول بن سکتا ہے خلافاً للفراء ام فرر ہے ملقہ بر خلاف فرق. فرق اللہ کے برخلاف, یعنی ان کے اختلاف ہے اس میں اس صورت الاولى و پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں پہلی صورت کیا تھا دیکھیں الاول ایتنازع في الفاعلیت کہ دونوں فعل جھگڑا کریں فاعلیت میں یعنی ہر فعل یہ چاہے کہ بعد ان میں ظاہر میں رہا بنے اور تیسری صورت کیا تھی يتنازع في الفاعلیت والمفعولیت ويقتزل الاول الفاعل والثاني المفعولہ کہ پہلے والا فیل تو فائل کا تقاضا کرے لیکن ثانی مفول کا تقاضا کرے تو یہ پہلی اور تیسری صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ الثانی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف ہے کہ امل الثانی کہ دوسرے کو عمل دینا وہ کہتے ہیں دوسرے کو عمل نہیں دیا جا سکتا وہ اختلاف کرتے ہیں دوسرے کو عمل دینے میں کون کون سی صورتوں میں پہلی اور تیسری صورت میں وہ دلیل عام فرحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لزوم احد الامرین کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی دو امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا کون کون سا اما حضفل یا تو فائل کا حذف کرنا لازم آئے گا اولمار قبل الذکر یا ازمار قبل الذکر لازم آئے گا وکلا محضورانے جب کہ یہ دونوں کے دونوں ممنوع ہیں محضورانے ممنوع ہیں ٹھیک ہے فی الجواز. کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے قفین بسرین کا اور فرہ رحم اللہ کا یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف کون سا ہے جواز اور عادم جواز والے فرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں فہلسانی کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے جبکہ قفین اور بسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے معمول بنانا جائز ہے اگر آپ فیل اول کو عمل دیں تب بھی جائز ہے فہلسانی کو معمول بنائیں تب بھی جائز ہے وہ عمل اختیار سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے آسم علوم ہم نے تناز الفلان کی چار صورتیں پڑی ہیں اصل مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے پچھلا سبق نہیں سنا تبھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اس میں غلطی میری نہیں ہے تو تنازع فیلان دو فیل ذکر کیے جاتے ہیں ان کے بعد ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک اس میں ظاہر جیسے ذرا و اکرمانی ذرا با فیل ہے اکرما یہ بھی فیل نون وقائے یا زمیر متقل میں ان کے بعد زیدن عمل دینے کا مطلب یہ ہے کہ فیل جس کا بھی تقاضا کرے اگر پہلے والا فیل تقاضا کرتا ہے فائل کا تو فائل بنا دیا جائے جو فیل جس کا تقاضا کرتا ہے اگر اس کو آپ نے عمل دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق چیز لائیں گے ذرا بنی و اکرم تو زیدن ہے ٹھیک ہے نا ذرا بنی و اکرم تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھیں ذرا بنی و اکرم تو زیدن مسئلہ ایک ترکیب ہے اب ذرا بنی چاہتا ہے کہ زید میرا معمول بنے اکرم تو چاہتے ہیں کہ میرا معمول بنے اب آپ کس کا معمول بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو پہلے والے کا معمول بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اب, زائد... اب... اب آپ زئی دن کو مرف لائیں گے کیوں کہ ذرا بہت کہ میرا فائل بنے اور فائل مرفو ہوتا ہے تو ذرا بنی وکرم تو زئی دن پڑھیں گے ٹھیک ہے بعد اور اس میں ظاہر کو رفا دے کر پڑیں گے کیونکہ ہم نے پہلے والے فیل کو عمل دے دیا ہے اور پہلے والے فیل چاہتے ہیں کہ فائل بنے اور فائل مرفو ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے میں نے پھیلسانی کو عامل دینا پھر آپ پڑیں گے ذرا بنی و اکرم تو زیدن کیونکہ اکرم تو فیل فائل پہلے سے ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے مفول بنے ٹھیک ہے نا تو اب مفول بنے گا جب تو تب ہی بنے گا کہ مفول تو کس میں سے ہے منصوبات میں سے ہے اس کو نصب دیں گے اب اکرم تو زیدن کہیں گے تو ذرا بنی و اکرم تو زیدن کہیں گے تو پہلے والے فیل کا معمول ہے اور اگر ذرا بنی و تو زئی کہیں گے تو فیلسانی کا معمول ہے تو تنازع فیلان کی چار صورتیں ہیں پھر اس کے بعد ان چاروں صورتوں میں یہ کہ کس کو کس کا معمول بنایا جائے پہلے اسم کا پہلے والے فیل کا معمول بنائیں گے یا دوسرے والے فیل کا معمول بنائیں گے تو خفین اور بصرین حضرات فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی معمول بنانا جائز ہے آپ پہلے والے فیل کا معمول بنائیں تب بھی جائز دوسرے والے فعل کا معمول بنائیں تب بھی جائز البتہ اولہ اور غیر اولا میں ان کا اپس میں اختلاف ہے وہ آگے ایک تفصیل سے چلے گا البتہ فرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں فیلسانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ جب آپ پہلے والے کیونکہ پہلی اور تیسری صورت میں پہلے والا فیل فائل کا تقاضا کرتا ہے اب آپ کیا کرو گے اگر فیلسانی کو عمل دو گے تو پہلے والے فیل کا فائل کیا بنے گا یا تو یہ کہ آپ حذف کر دو گے فائل کو فائل کا حذف بھی جائز نہیں ہے یا یہ کرو گے کہ فیل کے اندر نکالو گے تو ضمیر راجے کہاں ہوگی وہ لازماً بعد والے اس میں ظاہر کی طرف راجے ہوگی جیسے ذرا بنی و زیدن یا ذرا اکرم تو اب وہ ہوگی ما بعد کی طرف اور یہ اس قبل ذکر ہے یعنی مرضے سے پہلے ضمیر کر لے آنا یہ بھی ناجائز ہے تو ان دو خراب خرابیوں کی وجہ سے پہلی اور تیسری صورت میں فیل اسانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے امام فردہ رحم اللہ کے مطابق ان کے کہنا ان, ان کا یہ مسلق ہے ہے پھر سے سن فی دلیل احادی نے اما حصف الفائل او الازمار قبل الذکر وقلاہما محضوران وہذا فی الجواز اللہ تبارک و ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر داونا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ